علماء کے حوالے سے اگر آپ احیال کا مطالعہ کرتے ہیں تو میرے آقا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ دو الگ چیپٹر باندھے ہیں علماء آخرت اور علماء سو یعنی جو نیک علماء جن کو اسلام اور دین نے جن کو مت پسند کیا وہ اور برے علماء دونوں کی روایتیں الگ ملیں گی دونوں کے حکام الگ ملیں گے آپ کو بیٹھ کر محض ایک عالم کا بنا کر اور بولے دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے علماء کے بعد تو وہ کن علماء کے بارے میں فرمایا ہے وہ علماء سو کے بارے میں برے علماء کے بارے میں جو گمراہ کرتے ہیں آپ دیکھیں یہ جو ہمارے ایسا کانسپٹ ہے نا کہ اگر کوئی جیسے کہ جالی عامل ہوتا ہے یا جالی پیر ہوتا ہے وہ یہی جالی تو وہ دلکٹ کرتے ہوتا ہے تو یہ پھر سارے کے سارے علماء اور پیر کو اور عاملوں کو لپیٹ لیتے ہیں کیا کسی جالی ڈاکٹر نے کوئی کام کیا تو سارے ڈاکٹروں کو کبھی لپیٹا یا کبھی جالی اور ایسی غلطی کی تو غلط پروفیشن کو لپیٹا وہ جو غلط ہے وہ غلط ہے جس کو حدیث پاک میں باقاعدہ سرحدیں کی گئی ہیں جن کی وہ غلط پڑھے تو صحیح لیکن زبان سنبھال کر علما کے جو علماء اہل سنت ہیں جو علماء کرام ہیں جو مطلب کے آشکان رسول ہیں جو واقعی امت کے رہنما ہیں نا یہی امت کے رہنما تو ان کے بارے میں تو واقعی زبان کو سنبھالنا ہے ملک ریاست تو اس میں بھی مطلب کہ بہت سارے ادارے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں اجازت نہیں ہوتی کلام کرنے کی بالکل ایسا ہی ایک ملک اور ایک ریاست اپنے انتہائی اہم ترین اداروں اور اہم ترین پوسٹوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے ان کے لیے لاز بنائے جاتے ہیں قانون بنائے جاتے ہیں کہ بھائی ان کے بارے میں آپ نے زبان کو لگام دینی ہے نہیں بولنا اور یہ واقعی ملک اور ریاست کے لیے ضروری ہوتا ہے یہ قانون کو غلط نہیں ہوتا سمجھ میں آنے والی چیز ہوتے اسی طرح اسلام اپنے علماء کو پروٹیکٹ کرتا ہے <تصفح> کہ ان کے بارے میں بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی اور اگر کوئی ایسی لبکشائیں کرتا ہے اور بے و اور گستاخی کرتا ہے تو اسلام اور دین کی تعلیمات و فکا کے ارشادات اس پر حکم دار سے <تصفح> <کرتا> <تصفح> حرش> حرش <تصفح> مبارک ہے نبی <تصفح> پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عالم کے حق کو حقیر نہیں سمجھے گا مگر کھلا منافق تو یہ اسی کا تقریباً ظہور ہوتا ہے بعض لوگ تو غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں لیکن غلط فہمی کا شکار ہونے سے یا جہالت کی وجہ سے گناہ معاف نہیں ہو جاتا ایک آدمی جرم کرے گا تو وہ مجرم ہی قرار پائے گا اگرچہ اس کو علم نہ ہو لیکن بہت بڑی تعداد جو ہے وہ تو اسی بگز کی وجہ سے ہی کلام کر رہی ہوتی ہے جن کے بارے میں حدیث آ گئی اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں نا کہ ایکزریشن بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی مبالغہ کہ کسی بھی بات کو بیان کرنا ہے نا تو اس کا نچلا تو درجہ ہی نہیں ہے اگر کسی ایک شعبے میں خرابی ہے نا کرپشن ہے وہ سارے چور ہیں اگر ایک ڈاکٹر سے کسی کو دھوکہ ہو گیا اور اس نے اس کو غلط ٹیسٹ وغیرہ کروا دے سارے ڈاکٹر ہی ڈاکو ہیں یہ ڈاکٹر تھوڑی ڈاکوٹر رہیں گے جملے اس طرح کے بولے جاتے تو ہمارے ہاں ایک رویہ اور ٹرینڈ بن گیا اور یہ جوہلا کا رویہ ہے ورنہ دنیا کے مہذب ملکوں کا طریقہ یہ ہے اور مہذب لوگوں کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اگر ان کو کسی جگہ سے کوئی گزن پہنچے کوئی تکلیف بھی ہو اور کوئی ان کے سامنے اس طرح کی چیز بھی آئے تو وہ کبھی بھی یوں علل اطلاق نہیں بولتے یار یہ ساری ایسے ہیں وہ ہمیشہ سپیسیفک کرتے مخصوص کرتے ہمارا چونکہ جہالت اپنے عروج پہ ہے تو اب جب علماء کے حوالے سے بھی کلام کرنا ہوتا ہے تو اس انداز کے اندر کلام میں یا سارے ایسے ہیں سارے مولوی ایسے ہوتے ہیں یہ مولوی ہر کام کے اندر ٹانگڑا کہ اس طرح کے جملے بولتے ہیں زبان کی احتیاط تو پتہ نہیں کون سا لفظ ہے یہ زبان کی احتیاط ہے, نہیں کوئی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں تک یہ معاملہ ہے کہ دیکھیں علماء ہر بات میں کلام کرتے ہیں اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ دیکھیے علما ہر بات میں کلام نہیں کر رہے علما ہر کام کے اندر اللہ رسول کا حکم بتا رہے ایک جگہ پر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں پر ان کو بتائیں بنی اسرائیل کے علماء جو ہر معاملے میں رہنمائی نہیں کرتے تھے اور برائیوں پر خاموش رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی وعیدیں اور مذمت قرآن کے اندر بیان فرمائی، اللہ اللہ فرمایا کہ انشاد فرمایا کہا صدری مریم کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو حضرت عیسیٰ اور داود علیہ السلام کی زبان سے لانت کی گئی وجہ کیا وجہ یہ بیان فرمائی فرمایا کہ کانو لا یتنا ہونا کرن فالوح کہ آپس میں جو برائی ہوتی وہ دیکھتے تھے اسے روکتے نہیں اللہ اللہ یہ علماء کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو دین سکھائیں اور بری باتوں سے منع کریں نہیں منع کریں گے تو ان کا جرم قرار پائے گا ایک اور جگہ پر قرآن پاک کے اندر ہے فرمایا لو لا یون ہا مر ربا نی جون وخبار فرمایا کہ یہ جو علماء اور درویش یہ لوگوں کو بری بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں منع نہیں کرتے تھے ان کے جرائم کی فہرست کے اندر اس کو بیان کیا گیا کہ یہ ان علماء کا جرم تھا کہ ان کے ہاں بری باتیں ہوتی تھی گالی ہے جھوٹ ہے غیبت ہے چغلی ہے بہتان ہے الزام تراشی ہے عزت اچھالنا پگڑیاں اچھالنا او اور لوگوں کے رازوں کو افشا کرنا اور بری باتوں کو پھیلانا یہ سب ہوتا تھا علماء خاموش رہتے تھے دوسری بات فرمائی لوگ حرام کھاتے تھے سود کھاتے تھے رشوت لیتے تھے دین بیچتے تھے لوگوں کے مال غصب کرتے تھے زمینوں پہ قبضے کرتے تھے علماء خاموش بیٹھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں انہوں نے منع کیا یہ کیوں نہیں منع کرتے تھے اور فرمایا کہ ان کے اس نام منع کرنے پر کہ برائیاں معاشرے میں پائی جا رہی ہیں اور یہ خاموش بیٹھے ہوئے فرمائے حضرت داود علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پہ لانت کی گئی hmm. تو اب بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں کیا برائیاں نہیں ہوتی اللہ وقت کیا Allah Allah. ہمارے معاشرے میں بدکاریاں نہیں ہیں چوریاں نہیں ہیں کرپشن نہیں ہے غیبتیں نہیں ہیں چوریاں نہیں ہیں بہتان نہیں ہے الزام تراشی نہیں ہے غلط افواہوں کو پھیلانا پہنچا جرم کون سا جرم ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے اور اس کے اوپر قرآن کے حکم کے مطابق علماء کی بولنے کی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی جب ذمہ داری بنتی ہے اور یہ قرآن فرما رہا ہے تو کم از کم مسلمان تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیوں بولتے علما کیوں بولتے ہیں